اِس الرحمن الرحمہ الحمۃ اللہ علیہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح شاہ واٹس تمام سامعین برادران خارن سب کو مسئلہ بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر چار سو ایک پبلک تینتالیس ہے چار شک شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے تینتالیس جو ہیں چونکہ اس بات ہمارے سلسلے بس اوراد فتحیہ کے تشریح اور توضیح میں ہیں تو اس میں جو ہے ملک الجبار ملک الجبار والا یہ حصہ شروع ہونے سے پہلے بنداخی نے دو مقدمات ذکر کرنے کا وعدہ کیا تھا ایک مقدمہ تو ملخ ذکر اللہ اللہ کو یاد کرنا الفاظ کچھ بھی ہو ہاں دعاؤں کی صورت میں نمازوں کی صورت میں تلاوت کی صورت میں آسما الحسنیہ کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا ایک تو اس کے ثواب اجر الحضائل میں ترمیم پندرہ حدیث پہنچایا تھا اس کے بعد دوسرا مقدمہ چونکہ دعائیں ہتھیے کے اندر سے سیاول میں ملک الجبار میں ہاں جی پچاس مرتبہ لا الہ الا اللہ کا تکرار ہوا تھا تو لا افضل الا اللہ کے خاص فیضات کے حوالے سے آپ لوگوں کو خوش و پیش کر رہا تھا کل ایک درس دیا تھا اس میں فیج نمبر ایک اور دو کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت نظم الدین کو رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے کتاب شاعر الحائر میں نوں سیر سلوک کے دس مقامات گرے ہیں ان میں سے پانچواں جو ہے اس کے دس شرائط ذکر کی پانچواں شرح جو ہے دوا میں ذکر لا لاہی ہاں جی؟ تو اس مبارک ذکر کے حوالے سے جو ہے اس کے فیوز برکات اس کتاب سے میں نے نقل کیا کیونکہ انہوں نے اس میں کافی احادیث سے وعدہ کیا ذکر مقدس کے ثواب اجر فیضات تو اس میں سے فیض نمبر ایک اور دو ذکر ہوا تھا آج فیض نمبر تین حضرت نظم الدین کوبرا جو ہے اس سے کتاب میں اس نمبر پانچ میں کتاب ساحر الحر شر نمبر پانچ میں فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے بلند ترین درجات ہنج دین کے بلند ترین درجات ہفتہ دو دو ہفتہ دو ہفت یعنی سے تہتر ہیں اب حرمات دین کے سب سے بلند ترین جو درجات ہیں وہ ستر ہیں ہفتہ دہ کہ ان سب میں بھی سب سے بلند جو ہے آلّہ سب سے بلند مرتبہ شہادت ان اللہ الہ اللہ الہ اللہ کی گواہی دینا یہ سب سے جو ہے دین کے بلند ترین درجات میں سے ایمانیات کے سب سے بلند ترین درجات اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ ہنیش اور سب سے اب آپ نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ سب سے بلند ترین درجہ ایمان کی دین کی شہادت لا لا الا اللہ اللّہ الا اللہ کی اقرار اور اس کی گواہی ہے جیسے کہ ہم کل میں شہادت میں پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحد لا شریک عالم چیک ہے خطوظ نگرمی یہ جی مقدس ذکر تو گویا کہ اگر آپ نے دل صبح کی ابرادِ فتح پڑھ لیا اس میں ملک الجبار والا حصہ آپ نے جب پڑھ لیا تو اس میں پچاس مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے تو سمجھو جو ہے آپ نے دین کے اس بلند ترین درجے کو ہنجھ پچاس مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے آپ کے بلند مرتبہ میں اضافہ کریں گے اس بلا آپ کتنا ثواب ادا کریں گے کتنا عجر ادا کریں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ یہ چونکہ اعتقلاء اللّہ میں جو ہے توحید الہی پر اقرار ہے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار ہے اس کائنات میں عبادت و بندگی کے لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات پاک ہے وہ اللہ تعالی واجب الوجود ذات ہے ہاں جس نے اپنا نام اپنے لیے قرآن مجید میں اللہ رکھا ہے ہاں جی اللہ رکھا ہے خدم شہید اللہ اللہ گواہیں دی ہیں اللہ نے کہ اس کے سوا کوئی معمول نہیں ہاں جی؟ تو لذا زی لا الہ الا اللہ کو میں نے پہلے بھی بتایا یہ وہ مقدس تجوی ہے جس کے تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ وہ مقدس حقیقت ہے وہ اعتقادی عمر ہے جس کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے امت کو سب سے پہلے جس حقیقت کی طرف دعوت دی ہے جس اہم ترین اعتقادی عمر کی طرف دعوت دی ہے وہ ایک ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کے اقرار ہے وہ ایک لا الہ الا اللہ کا دل و جان سے تسلیم کرنے کے بعد زبان پہ اقرار ہے تو یہ کوئی معمولی کلم نہیں ہے زینگرہ یہ کلمہ جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے آپ کا میزان عمل کرم باری ہوگا یہ جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے آپ کے میزان عمل نیک عمل کا جو پلڑا ہے وہ باری ہو جائے گا ان تو یہ فیض نمبر تین فیض نمبر چار پیارے نبی احمد حضرت نب کو راہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوش بھی ایک دفعہ اب دیکھو یہاں اس تصویر کی کتنی ہیں جو جوش بھی ایک دفعہ سچائی کے ساتھ یعنی خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے یعنی ایک دفعہ سچائی کے الا اللہ کا ہے اور اسی پر مرے یعنی اسی اس شہادت پر قائم رہ کر مرے تو جنت میں داخل ہوگا اور یہاں سے اندازہ کرو ایک بندہ ہے ہاں جیسا تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے نا موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے ہاں جی پہلے انہیں موسیٰ کی حقیقت کے علم نہیں ہوا لیکن یقینی بات ہے جادوگر جانتے ہیں جو ماہر جادوگر ہیں کہ میں نے جو کچھ کرتو دکھایا وہ جادو ہے موسا نے جو دکھایا آئے یہ جادو ہے یا یہ مدضہ ہے کیا جادو کے ذریعے سے بھی ایک اذاق کو ہاں حقیقت میں حقیقتاً سام بنا سکتے ہیں یا صرف چشم بندی کر کے نظر میں سام دکھا سکتے ہیں واقعے میں تو سام نہیں بنتا ہے ہاں حقیقت میں تبدیلی تبدیل حقیقت کیا یہ جادو کے ذریعے سے ممکن ہے یہ تو نہیں پتہ ہے ممکن نہیں صرف چشم بندی ہوتی لہٰذا قرآن خود بنوا رہے ہیں انہوں نے بھی کچھ دکھایا کیا دکھایا انہوں نے بھی اعصاف ہینکا لاٹھیاں پھینکیں ہاں جی اور رسیاں پھینکا اور میدان جو ہے مساور جادوگروں کا پوری فرونی کو مساقے کو وہاں پر تماشا بنا و تماشا چین ہاں جی میدان بھر گیا شام پہنچے لیکن اللہ نے مسافر آصاف کو۔ تب مسا نے آصاف ہینکا قرآن کہہ رہے ہیں ہاں جی حت القف تو اللہ نے فرمایا یہ انہوں نے جو کچھ جادو دیکھا یہ سب کچھ نگل لیں گے اور سچ مجھ ایسے ہوا کہ بہت بڑا اجدا بن گیا سب کو ایک ہی جو ہے دفعہ جو ہے ایک طاقتور یوں سمجھے سانس کے ذریعے سے اپنے اندر کھینچا موسا کے اجزاء نے اور سارے وہ اثا غائب ہو گئے اور سارے لاٹھیاں لگے وہ لاٹھی تھا لاٹھیاں بھی کھا گیا تو کے اجسام نے اور پھر موسا نے حال لگا تو پھر وہی سامنے اس پر جادوگروں نے موسا پر ایمان لایا کہا آمن نہ بے رب بے و ہاروں آمن نہ برب رب بے مسا و ہاروں ہمیں عالمین کے رب پر ایمان لائے اور چونکہ اگر یہیں پر وہ چپ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سمجھ سکتے تو انہوں نے ہم مجھ پر ایمان لایا کیونکہ میں تو خبر دعویٰ بھی تھا میں بھی عالمین کا رب ہوں انہوں نے شوہے کو دور کرنے کے لئے آگے مزید توضیح دے کہ برمایا رب موسیٰ و حارم. وہ اللہ جو اس کا اور ہارون جس اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں جس اللہ کی پرستش کے دعوت دیتے ہیں ہاں جی اس اللہ پر ایمان لایا تو پھر نے جو ہے ان کو دھمکایا درائے میں تمہارے آنکھیں نکالوں گا کان کاٹوں گا ہاتھ پیر کاٹوں گا سولی پر چڑھاؤں گا ہاں جی تمکی دے دیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے فخر مان تقاد تم نے جو حکم کا نہیں کرو تمہارا حکم تو صرف دنیا میں چلے گا آخرت میں تمہارا کوئی حکم نہیں چلے گا اور کہا ان لنو سر کا لمحہ جان من الحق ہم نے حق کو پایا ہے اب ہم ہرگز تمہاری پیروی نہیں کریں گے اور سچ مچ فرون نے ان کو شہید کیا ان کو سلی پر چڑھایا ہاتھ پیر کاٹا آنکھیں نکالا کان کاٹا پھر درخت لٹکا کے ان کے جسموں کا دو دع حصہ لیکن ان کا یہ ایک ہی دعا تھا رب نا افس صبر و توفن مسلم یہ اللہ ہمیں بہت زیادہ صبر ادا کرے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان کی موت عطا فرمان تو دیکھو یہ لوگ صبح کلمہ پڑھا تھا ہاں موسیٰ سے مقردان مقابلے میں پہلے تو وہ کافر تھا پھر ان کی حمایت میں آیا تھا ساتھ مقابلے انہوں نے حق کو پایا حق کا اقرار کیا صرف کلمہ پڑھا تھا یہ کلمہ پڑھا تھا امن نب رب عالمی رب مسا و حال ہمیں اللہ پر ایمان لائے یعنی وہی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہاں جی اقرار کیا تو اسی لال اللہ کے اقرار کے وہ شام کو ان کا آپ کو پھانسی پہ ہے اور قرآن کہہ رہے یہ سب جنتی ہو گیا لا لال اللہ انہیں ایمانیت میں سنی صرف لال اللہ ملا کوئی عمل نماز روزہ کچھ بھی نہیں کر سکا کوئی جہاد کچھ بھی نہیں اسی لال اللّہ پہ ایک کافر نے لا لاللہ پڑھا اس پر ڈٹا اسی پر ملا اس پہ جنت میں داخل ہوا تو اس کی کتنی بڑی فضلات تھی ہاں جی تو آگے فیس نمبر جو ہے پانچ میں فرماتے ہیں اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنتِ لا الہ الا اللہ اللہ فرمدر پیارے رسول نے فرمایا مفتا الجنت جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے ہاں جی جنہوں نے لا الہ الا اللّہ کا سچے دل سے غرا کیا ہاں جی انہی کے لیے جنت کھولیں گے نا کیونکہ جنت تو وناراسی نے جہنم جو ہے گناہ خاروں کے لیے کافروں کے لیے مشرقین کے لیے مجرمین کے لیے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں ہاں جی ہیا نام یہ مندر اندر سے کو سے برا ہوا ہے جو سچے مومن ہیں وہ یقیناً اللہ کے وحدینیت پہ سچا ان کا ایمان ہوتا ہے تو یہاں فرمایا اللہ کے بہروین نے فرمایا جو پانچواں فیض لال اللّہ کا مفتاح الجنت لا الہ اللہ جنت کی چابی ہے الا اللہ اللہ اللہ چنت کی چاوی ہے فیض نمبر چھ ارے رسول صلی اللّہ عن فرمایا یعلم اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ یعنی جو شخص اس بات کو جان لے ہاں جی دلیل کے ذریعے معاشرت کے ذریعے ہاں جی انسان کا جو ہے اس بات کو جاننا کوئی مشکل نہیں ہے ہاں جی تھوڑی سی غور و فکر کرنے پہ انسان کو یہ حقیقت جاننا آسان ہو جاتا ہے کہ ایک ہی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت و بندگی کے لائق نہیں اس بات کو جاننا اس بات پر ایمان لانا اگر تھوڑا سچائی کے ساتھ انسان غور و فکر کرے تو کوئی اللہ نے اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رکھا ہاں واقعہ پیارے نبی صلی اللہ وسلم ایک دفعہ اصاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ایک خاتون جو ہیں وہ, وہ جو ہے سود کاد تھے گھاتی گاتی کہ بلخلے ٹھیک ہے نہیں بلخلے پہ سود کا رہے تھے تو پیارے نبی صاحب بھی کھڑے تھے پیارے نبی نے فرمایا اے اے مادر گرامی آپ کے پاس خدا ہونے کی کیا دلیل ہے ایک اللہ ہونے کی اللہ ایک ہونے کی ایک اللہ ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو اس نے جو ہے اسی عقیقت کے پامپو ہاں جی جس سے وہ داغ بنائی جاتی ہے ہاں جی اس کو اس نے زور سے گھمایا زور سے گھمایا تو زور سے حرکت کیا ہاں ایک دفعہ زور سے گھمائی حرکت کیا پھر یقینی بات ہے اس کی پاور ختم ہو گیا رک گیا تو یہ کرنے کے بعد پھر اس نے اللہ کے پیارے نبی حرما جو خے میرا اللہ کے پیارے نبی میرا یہ جو ہے داغہ بنانے کا یہ جو مشین ہے یوں سمجھو اس کو جب تک میں نہ گماؤں یہ حرکت نہیں کرتے ہیں یہ نہیں چلتے ہیں ہاں تو یہ کیسوں کا یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ کائنات کے نظام پتہ نہیں کتنے سالوں سال سے اس میں دن آ رہا ہے جار آ رہا ہے دن آ رہا ہے رات آ رہے دن آ ہے رات آ رہا ہے سورج طلوع ہے غروب ہو رہا ہے چاند طلوع ہے غروب ہو رہا ہے موسم چار موسم چینج ہو رہا ہے مسلسل اس کے اندر ایک حرکت ہے تو اس کو حرکت دینے والے کے بغیر حرکت اس پوری کائنات کے اندر کیسے آئے گا بس پیارے نبی نے صاحب سے کہا علیکم بدین اللہ جائز بس تم لوگوں پر اس عمرہ شدہ خاتون کی جو ہے دین کو تم لوگ سیکھو مطلب کیا ہے بس اتنی دلیل انسان کے پاس ہو کہ اللہ ایک ہے اس کائنات کا رب وہی واجب الوجود لا الہ الا اللہ والی ذات ہے وہی ذات ہے وہی اللہ ہے وہ رب العالمین اس کائنات کا رب ہے ہاں جی اس پر جو ہے انسان خود اپنے اندر غور و فکر کر رہی ہے۔ یہ آنکھ آپ کو کس نے دیا یہ کان آپ کو کس نے دیا یہ ہاتھ پیر آپ کو کس نے دیا جائے آپ کے جسم پر اربوں روپے ڈالر کے نہ بھیجنے والے عظیم قیمتی سارے سرمایہ اللہ نے آپ کو مفت میں دیا اور اتنی حکمت کے ساتھ تو یہ سب کس نے دیا جو آپ اندر سے کیا آئے گا اللہ ہی آئے گا نا اتنی دلیل تو انسان کی پاس ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے خود تو اپنے آپ یہ تو نہیں دیے نہ آپ کے ماں باپ نے دے دے وہ تو ایک حقیر سی سبب ہے باقی اس حقیق نتفے کو انسان کامل بنا کے دنیا میں بھیجنا اور اس کے اتنے کامل انسان بنانا یہ سب اللہ نے کیا ہے اس ہاں کے اندر جتنی کم ہیں ہاں جی ظاہری معنیوی سب اسے اللہ کا دیا ہوا ہے تو آپ اپنے پر ہی غور و فکر کریں تو آپ کو ایک ہی اللہ کے ہونے پہ او لا الہ الا اللہ پہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاگ نہیں اس پر آپ کو یقین ہو جائے گا ہاں اور یہی یقین جو ہے آپ کو جنت میں داخل کرے گا ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ وسلم فرمایا میں یا جو اس بات کو جانتا ہے اللّہ الہ اللہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں زہل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا جس کسی کو ہاں اس حقیقت جس کسی نے جس کسی نے حقیقت کو جانا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جنت میں داخل ہوگا تو یہ عظین گرامی فیضات ہیں لا الہ الا اللہ کے تو چھتے فیض, فیض تک آپ لوگوں کو پہنچا باقی کچھ اور فیضات بھی ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ درسوں میں ہوگا